الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشفر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه فهو منافقا خالصا ومن كان فيه ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خسلة من النفاق إذا أتوا من خانا وإذا حدث كذبا وإذا عاهد غدرا وإذا خاصم فجرا متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربی شرحلی صدری و یسرلی امری رب لي صدري لي أمري وحل من قولي. امین يا رب یہ حج کا موسم ہے لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور مسائل وغیرہ بھی دریافت کر رہے ہیں. پہلے یہ بات بار ہار کی جا چکی ہے کہ عبادات جن کو ہم نے فکی طور پر الگ کیا عبادات اور معاملات دو حصوں میں بانٹ گئے ہم یہ تفریق سمجھانے کے لیے فکی تفریق ہے شریعت میں بندہ مومن کا ہر کام بندگی عبادت بندہ مومن کا رستے سے پتھر اٹھا کر ایک طرف رکھنا بھی عبادت کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی عبادت لیکن جب فکری طور پر ان کو الگ کیا گیا تو اس میں عبادات اور معاملات کو الگ الگ کیا عبادات معیار جو جانچا جاتا ہے وہ معاملات میں معاشرے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے عبادات آپ کو سماج کے لیے تیار کرتی وہ آپ کی جو پرسنل فٹنس ہے اس کے بارے میں ذاتی طور پر آپ کو تیار کرتی تاکہ معاشرے کو ایک اچھا انسان ملے ایک اچھا پڑوسی ملے ایک اچھا بیٹا ملے ایک اچھا باپ ملے اچھا بھائی ملے ایک اچھا دوست ملے عبادات اس لیے ان سلاحت انہان الفاق اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے ہمیں جماعت میں آنے کے لیے کہا ورکاؤ میں راکئین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو جاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو جانودی علی سلاد میومل جماعت پھنساؤ علاج پہ تو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو یہاں سو پچاس آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے آپ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو گویا آپ کو ریہرسل کروائی جا رہی ہے کہ انسانوں میں کیسے رہنا اور انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور قبط برداشت بھی چیک کی جا رہی ہے اچھا پھر ڈوز بھرا دیگی یہ وہ ڈوز ہے جو ایک دن میں پانچ بار دی جاتی یہ وہ دوا پھر آٹھ دن کے بعد کہا گیا کہ آٹھویں دن سارے محلے والے اکٹھے ہو جاؤ یا گاؤں والے ایک مسجد میں اکٹھے ہو جو تصور تھا جمعہ کا جمعہ کا کیا مطلب ہے جمع کرنے والا اب تو وہ ہر مسجد ہی جامع مسجد ہو گئی چاہے آدمی تین ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہوں جمعہ ہو اور دوسرے کی مسجد میں ہم نہیں جاتے مقصد اس کا یہ تھا کہ ہر محلے میں پچاس پچاس آدمی ہوتے ہیں جب گاؤں کی جامع مسجد میں اکٹھے ہوں گے تو دو سو چار سو پانچ ہو جائیں گے اب زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا تعداد بڑھ گئی ہے ان کی یہ آٹھ دن کے بعد کی ڈوز پھر رمضان سال میں ایک بار زکات جو استطاعت رکھتا ہے سال میں ایک بار ہے اور اس کا بھی تلق العباد کے ساتھ پھر ایک ڈوز وہ ہے جو زندگی بھر میں ایک دفعہ لے لی جائے تو وہ کافی ایک وہ ہے جو دن میں پانچ دفعہ لینی ایک وہ ہے جو آٹھویں دن لینی ایک وہ ہے جو سال کے سال لینی ہے اور ایک وہ ہے جو پوری زندگی میں ایک بار بھی لے لی جائے اس کی پوٹینسی کا اندازہ کریں آپ اب تو دوائیاں وہ نا پہلے کہتے ہیں تین خوراکیں صبح دوپہر شام پھر چلا جی صبح و شام اور آج کل جو دوائی چل رہی ہو جی ایک ڈوز کافی آپ کی 24 فور کے پوٹینسی بڑھا دیں زندگی میں آدمی ایک بار وہ دوا کھا لے اور ٹھیک طریقے سے کھائے تو سیدھا ہو جاتا شفا مل جاتی وہ حج ہے اور جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ یہ عباد کے ساتھ ساتھ مل کے بیٹھے جگہ اتنی آپ نے چھوڑی ہے پیچھے سے آدمی دیکھتا ہے پھر آگے آتا ہے پھر اس کو غصہ کرتے ہیں جگہ ہوگی تو آدمی تو آئے گا ساتھ مل کے بیٹھے اصل جو معاملہ ہے وہ حقوق الباد میں نے ارج کیا تھا کہ ہماری عبادات اور ہمارے ایمان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے اور وہ گیج جس پہ وہ چیک ہوتا ہے ہر چیز کا گیج ہوتا ہے سنار کے پاس اپنا ہوتا ہے جس سے وہ سونا کڑا اور کھوٹا چیک کرتا ہے اس طرح دوسروں کے پاس اپنے ہوتے ہیں نوٹ والے جو ہوتے ہیں بینک والے ان کے پاس اپنی مشین ہوتی ہے لگا کے دیکھتے ہیں جیل ہی نوٹ آئے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ بڑے فن خان بن کے بیٹھے رہو بڑے ولی اللہ بن کے بیٹھے رہو لیکن اگر معاشرہ تمہارے خلاف گواہی دیتا ہے تو اللہ کو تمہارا ایمان کو بول نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کے جنازے کے لیے لوگوں نے جنت کی دعا کی کہ بڑا جنتی آدمی انہوں نے گواہ دے بڑا نیک آدمی ہے بڑا جنتی آدمی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجہ کے لیے جنت واجب کو اب وہ اپنی ذات میں پتہ نہیں کیا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ تھی لوگوں کو وہ نیک نظر آتا اب ہم میں سے یہی ہے بڑے نیک لوگوں کو نظر آتے ہیں بس اللہ تعالیٰ پردے رکھ لے تو بڑی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس بات پر قسم کھاؤں تو جھوٹنا ہوگا کہ جس کا پردہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے قیامت میں اس کو رسوا نہیں کرے یعنی اپنے پردے خود چاک مت کرو کہ جی ہم نے یہ بھی کیا ہم نے یہ بھی کیا جو کیا اس پہ مٹی ڈالو اپنے رب کے درمیان رہنے دو اگر دنیا میں کسی کو پتا نہیں چلا قیامت میں رب نہیں پتا چلا دنیا تمہیں نیک سمجھتی رہے وہ تمہارے ہاتھ میں گواہی دے دے واجہ بت جنت واجب ہو گئی ٹھیک ہے جی اس طرح جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ زمین کا بوجھ تھا اور یہ تو جہنمی آدمی تھا تو حضور نے فرمایا واجہ اس پر جہنم واجب ہو اب ہو سکتا ہے ساری رات کھڑا عبادت کرتا رہا لیکن معاشرے کو اس نے تتے توے پہ کھڑا کیا ہوا تھا تو لوگوں کے منہ سے اگر آپ آگ ہے تو باہر دھواں نکلے گا لوگوں کو تپایا ہوا تھا دھواں نکل رہا تھا کہ جی جہنمی ہے حضور نے فرمایا واجابت. تو قدموں کا فیصلہ گواہ پہ ہوتا ہے جہنم واجب ہو گئے اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ایمان لمن لا امانت لاہ جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان کوئی نہیں آپ دیکھیں کس کے ساتھ چیک کیا ایمان تھوڑا سا غور کریں آپ پبلک ڈیلنگ کے ساتھ کیا امانتیں آپ کے پاس لوگ رکھواتے اللہ نے بھی آپ کے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں یازیر امن اللہ تخون اللہ اور رسول اللہ تخون کو میں ایمان والو اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت مت کرو نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو تو سب سے پہلی امانت جو ہے یہ روح یہ اللہ نے امانت ہمارے حوالے کی اور وہ کہے گا اخرجو انفرزہ کو نکالو بات لا ایمان لمن من لا امانت له ولا دین المن لاحد جو وعدے کا پکا نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں وہ کہتا رہے جی میرا دین اسلام اور فلاں ہے آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو اس کے خلاف کر دے اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے یہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ آدمی پورا منافق ہے وہ لاؤ ساما و لاؤ صلاح و ساما اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اسے یہ گمان ہو کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ کیا ہے منافق ہے اس لیے کہ جو گینج رکھا ہے اس پہ تو وہ آپ دیکھنا ڈاکٹر کو جا کے آپ لاکھ یہ کہ بڑا ہی بدن تپ رہا ہے جی آگ لگی ہوئی ہے جی ادھر دیکھے ڈاکٹر آپ میٹر لگا دیتا میٹر اگر آپ کا بخار نہیں دکھاتا تو وہ نہیں مانتا اس کے پاس جو گرجا وہ کہہ رہا آپ کا جو ہے ٹیمپریچر وہ نارمل ہے آپ کہہ رہے جی میرے اندر آگ لگو آگ لگی ہوئی ہے یہ جو کہ اندر بخار ہے یہ اندر بخار کوئی نہیں ہوتا خفگی ہوتی ہے اندر تو جو گیج ہے ایمان کو ناپنے والا وہ اگر کہہ رہا ہے کہ منافق ہے تو وہ لاکھ تڑپتا پھرے وزام انا ہوں مسلم وہ یہ کہتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ مسلمان نہیں اور کچھ ہو سکتا مسلمان نہیں اگلی حدیث ہے جو متفق آلیا ہے یہ پچھلی حدیث احمد نے روایت کی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع ان من کن نفی فو منافقا خالصا خالصن چار خسلتیں جس بندے کے اندر ہوں پیور پانی کی آپ کیا مثال دیتے ہیں بے رنگ بے بو بے ذائقہ پیور پانی کچھ کو آپ نے کوالٹی مقرر کی ہے نا اس کی جس سے آپ کسی چیز کو پہچانتے آکسیجن جلنے میں سپورٹ کرتی ہے ہائیڈروجن دھماکے سے جلتی ہے جی جب آپ گیسوں کو چیک کرتے ہیں تو جو اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کے مطابق چیک کرتے ہیں آکسیجن موجود ہے یا نہیں موجود اس برتن کے اندر نہیں نظر آ رہی جی اچھا جی موم جلا کے رکھیں جی. اب جب آکسیجن ختم ہوتی چلی جائے گی موم بتی بج جائے گی پتا چلا آکسیجن ختم ہو گیا جی پہلے اس لیے جل رہی تھی کہ آکسیجن تھی ثابت ہو گیا آکسیجن تھی اور اب ثابت ہو گیا ختم ہو گئی جس کے اندر یہ چار خسلتے ہوں ہوا منافقن خالصن وہ پیور ہنڈریڈ پرسنٹ منافق منافقن خالصن خالص سولہ آنے منافق پہلی جب بات کرے تو جھوٹ بولے ایزاحد دشا کا ذبح و ایزا تو امانت رکھی جائے تو خیانت کرے وزا احدا غادارا عہد کرے وعدہ کرے غدارا توڑ ڈالے غدر کس کو کہتے آپ نے کسی سے بیعت کی تھی اور پھر وہ بیعت توڑ کے اس کے خلاف آپ نے خروج کر دیا اس کو غدر کہتے آپ نے عید کو توڑ دیا ویزا آ حدا جب کسی سے عید کرے توڑ ڈالے تین ہو گئی ہے جو پچھلی حدیث میں. چوتی ہے چوتھی ہے ویزا خاصہ مافا جارا جب کسی سے جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے کوئی تمیز نہ رہے کوئی حد حدود نہ رہے فوراً ماں بہن کی دینی شروع کر دے یہ چار ہیں تو ہنڈریڈ پرسینٹ تین ہیں تو سیونٹی فائیو پرسینٹ دو ہیں تو ففٹی پرسینٹ ایک ان میں سے تو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ منافع ٹھیک ہے تو ثابت یہ ہوا کہ ایمان کو جو ناپنے والا گیج ہے وہ معاشرے میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس سے بچ کے آپ چیک نہیں کر سکتے معاشرہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کی نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں اور آپ کے حج ہیں یا نہیں حج پہ ہم جاتے ہیں بات چلی تھی نا محلے کی مسجد میں پھر جامعہ مسجد میں پھر سال میں ایک دفعہ عیدگاہ میں اکٹھے ہوں آپ وہاں پورا شہر اکٹھا ہوگا پورا گاؤں اکٹھا ہوگا زندگی میں ایک بار آپ جائیں ملک کے ملک آئیں گے وہاں کالے بھی آئیں گے گورے بھی آئیں گے وہ جو اسمر ہیں مٹیالے رنگ والے وہ بھی آئیں گے اور مختلف اخلاقیات ہوں گی لوگوں ہر بندے کا اپنا ہی اخلاق ہو جنگلی بھی وہاں سے آتے جو آدھے ننگلے ہوتے افریقہ اب ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی کیوں آپ کو پتا ہے ٹیسٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں کرنا جیسے پہلے جی ایکس, جی، ایکس رے لینا جی پھر الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے جی پھر جی وہ ایم آر کرنا ہے جی تو وہ دقیق کو ہوتے چلے جاتے یعنی جون جو وہ بیماری نہیں پکڑی جاتی تو وہ اندر جا کے ڈیپن قسم کے ٹیسٹ ہوتے پیسے زیادہ ہوتے چلے جاتے ٹیسٹ ذرا تفصیل سے پہلے تو سستے پہ ہو جائے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کرائیں اور آخر میں دم کریں کچھ نہیں پکڑا جا یہ جو معاملہ ہے حج پہ جا کے چیک کرو وہاں مختلف قسم کے لوگ ہوتے بڑے جی معاملات ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے جب آج کا ذکر کیا تو تینوں جگہ حقوق العباد کا ذکر کیا جب ہم احرام باندھتے ہیں نا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھی یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی کرنا بھرنا احرام ٹوٹ جائے گا لوگ صابن والا خوشبو, خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کرتے سر منڈانے میں بھی اس کو کہتے ہیں کہ یار وہ کپڑے دھونے والا صابن استعمال کپڑے دھونے والے میں بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ اس کو خوشبو نہیں گنتے اس لیے وہ کہتے ٹھیک ہے چلے گا اتنی احتیاط لیکن احرام کی کچھ شرطیں وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اللہ نے جہاں آج کا ذکر کیا فرمایا الحد و اشر معلومات فمن فار و الحج فلا رفتہ ولا خسوق ولا جدال جد الحج تم میں سے جو کوئی اپنے اوپر حج کو فرض کر لے جب احرام باندھ لیتا ہے آدمی تو حج فرض کر لیتا ہے اپنے اوپر پھر اس کو اس کی پابندیاں کرنی پڑتی ہیں گھر بیٹھے فرض نہیں ہوتا پیسے پورے ہو جائیں تو حج کی پابندیاں عائد نہیں ہوتی احرام باندھ لیتا ہے بندہ تو پھر پابندیاں اس پر عائد ہوتی پمن فراو فی ہن ان مہینوں میں جو حج کا احرام باندھ لے ٹھیک ہے جی فلا فتح سے اچھا لگ رہے ولا فسو گالی گلوچ کسی کے ساتھ تادی زیادتی کسی کو دھکا مارنا یہ فسوخ ہے ولا جا فی الحج اور حج میں جدال نہیں کرنا اب جدال کیا جدال ہے قتال تال کے وزن جدال دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے یعنی فرمایا جدل نہیں کرنا جدل یک طرفہ ہوتا ہے قتل یک طرفہ کوئی آدمی جا رہا کسی نے گولی مار دی بلٹ اسپرے کر دی بندہ مار دیا یہ قتل ہے قتال نہیں ہے قتال یہ ہے کہ یہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے اس کا نام ہے قتال ٹھیک ہے کوئی آدمی کسی کو کھڑے کڑے گالیاں دینے لگ جائے یہ جدال نہیں ہے یہ جدل ہے پلٹ کے وہ بھی دالیاں دینے لگ جائے یہ جدال ہے ٹھیک ہے منع کیا اللہ نے جدال جدل نہیں کیا جدال کیا نہ صرف یہ کہ تم نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے بھی تو تمہارا امتحان اب شروع ہے تم نے اب اس جدل کو جدال نہیں بنانا سمجھ لگی کہ نہیں لگی وہ تم سے جھگڑا کر رہا ہے تمہیں بتا کہ حرام میں اللہ نے جدال منع کیا اور میرے بولنے سے یہ جدال بنے گا جب تک یہ اکلا لگا ہوا ہے جدال نہیں بنے گا میرا بولنا اس کو جدال بنا دے گا وہ ذاتی کر رہا ہے وہ اپنی خرابی کر رہا ہے وہ اپنا حج اپنے طواف آپ کو دے رہا ہے اپنے حرم کے نفل آپ کو دے رہا ہے آپ کا تو وہ پجے جم پہ نا ساری رات وہ طواف کرتا رہے آپ سے لڑائی کر کے آپ کو دے دے وہ آپ سے جھگڑ رہا ہے جدل ہے جاتی ہو رہی ہے اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے اللہ کو پتہ ہے لیکن وہ جدال تب بنے گا جب آپ پلٹ کے جواب دیں گے اور فرمایا والا جدال افیل تم نے جدال نہیں بنانا حج یہ ارام کی پابندی ہے غصہ ہے آدمی کو نفس ان انسان کے ساتھ لگا ہو, ہو سکتا ہے یہاں پہ اب خان ہوں اور جو آپ سے جگڑ رہا ہے ویسے آدمی آپ نے ملازم رکھے ہو اپنی گاڑی صاف کرتے نفس کہتا ہے کہہ رہا ہے ایسے تو تم دو سو آدمی پر انچارج لگے ہو اور یہ کھانا خراب تمہارا جو ہے وہ بیچتی کر رہا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ جاننے والے بھی ان کے سامنے ہو رہی ہے حج پہ بھیجا کیوں گیا ہے اسی لیے مانجا لگانے تو بھیجا گیا وہ جو میں اندر رہ گئی ہے اس کو مارنے کے لیے تو بھیجا گیا اب اللہ نے بھیجا آپ کے پاس وہ جو کلینکو والا جو زیادتی کر رہا ہے آپ کے ساتھ وہ میں ہی مارا ہوں. اب اندر سے نفس کہہ رہے جواب دو پہ تمہیں نہیں آتی یہ زبان یہ وقتی طور پہ نفس تو مطمئن ہو ہے لیکن ضمیر جو ہے اس پہ بوجھ پڑ جاتا ہے یاد رکھیے انسانی ضمیر برائی کو قبول نہیں کرتا برائی کو ہزم نہیں کرتا جس طرح آپ کو ایسی چیز کھا لیں جس کو آپ کا میدا قبول نہ کرتا تو بار بار وہ نکلنے کے لیے بار بار کہ اور جب تک نکل نہ جائے تسلی کوئی نہیں ہوتی بعد لوگ پھر کیا کرتے ہیں انگلی دے کے کرتے ہیں لوگوں کو یہ کہ دیکھو جی اس کو کہہ لیکن اسے پتا کہ بھائی میرا کام ہو رہا ہے وہ کہ یار اب اب میں دنیا پہ آیا ہوں وہ جس کو میدا قبول نہیں کر رہا ضمیر جب تک اس چیز کو قبول نہ کرے وہ کھٹکتی رہتی ہے اس کے نفس تو وقتی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے ضمیر کی وہ کھٹک باقی رہتی یار زیادتی ہو گئی میں نے میں گیا کس کام کے اور یہ احساس آدمی کو وہاں ہو نہ ہو یہاں جب آتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے زیادتی کر دی یہ بھی کیا اچھا کیا تو پھر وہ اگلے سال پھر تیاری کر لے کفارا ادا کرنے کے لیے اس دفعہ یار جو مرضی ہے کوئی زیادتی کرے میرے ساتھ میں بالکل نہیں بولوں گا بل. میں بس اللہ کی گائے بن کے رہوں گا اچھا جب وہاں جاتا ہے جی مکے کی مٹی میں گھستا ہے پھر وہی فن خان وہ پچھلے کفارے کے ادا کرتا اور باجے چڑھا کے واپس آ جاتا ابلے سال پھر تیاری ہو گئی وہ ضمیر نہیں نا اتنی نام دیتا وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ لکھ کے سامنے رکھ دیتا یہ تو نے نہیں کیا فلان جگہ جو کسی کے ساتھ کیا یہ کیا ٹھیک ہے جی اب جاتا ہوں توبہ کرتا ہوں پھر جاؤں گا بس سال آج پر۔ وہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے تو بیمار ہو گئے نفسیاتی بیماری لگ گئے ان کو جس دن بھی بارش ہوتی تھی اس دن وہ گھر والوں کو مصیبت ڈال دیتے اور باہر کوئی دروازہ کٹکھٹا رہا باہر دستک ہو رہی ہے دیکھو کون ہے بھائی گھر والے جاتے کوئی بھی نہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تانگا گئے انہوں نے ڈاکٹر بلوا لیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا کہ دستک ہوتی نہیں اور یہ کہتے دستک ہو رہی ہے بھائی اب وہ ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے اس سے ہسٹری پوچھی باتوں باتوں میں پتا چلا کہ کسی دن یہ صاحب جس زمانے میں بہت زیادہ ایکٹیو ان کی پریکٹس چلتی تھی اس دن یہ تھکے ماندے ہارے ہوئے گھر واپس آئے نیند آ رہی تھی انہیں تو جو ہی گھر پہنچے رہے انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ اب کوئی بھی مریض آئے اندر نہیں چھوڑنے یہ ابھی جوتے ہوئے اتار کے تو بیڈ میں گسے ہی تھے کہ اتنی دیر میں کوئی بابا چو کو دکیلتا اندر کو وہ ان کے پاؤں پڑ گیا میرا بیٹا مر رہا ہے مہربانی کریں آپ چلے انہوں نے کہا بھائی نکلو یا نکل جاؤ اور چوکی دار سے, سے باہر نکال دیا باہر نکال دیا باہر بند دروازے پہ ٹکرے مارتا رہا ہاتھ مارتا رہا اور ادھر دستک ہوتی رہی سب سو گئے پتا نہیں کب تک وہ دروازہ کٹکھٹاتا رہا ہوگا پھر چلا گیا باہر بارش بھی بڑے زور کی ہو رہی اب صبح یہ جاگے نیند پوری ہو چکی تھی تو اب تو زیادتی ہو گئی نے ذاتی آرام کے لیے ایک بندے کے بچے کی جان لے لی ہے پتا نہیں میں چاہتا اس کی جان بچ جاتی پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ بچا ہوگا یا نہیں بچا ہوگا اب وہ ایک کھٹک ان کے ضمیر کے اندر ایک گرہ لگ گئی اب جس دن بھی بارش ہوتی انہیں اس بوڑھے کی وہ دستک بار آنا شروع ہو جائے آخر اس ڈاکٹر نے جو ان کا علاج کرنے آیا تو اس نے بتایا کہ وہ بندہ مرا نہیں تھا وہ بچا میں اسی بوڑھے کا پوتا ہوں جو آپ کا دروازہ کٹکھٹاتا رہا تھا اپنے بچے کی بیماری کے لیے لہٰذا اب یہ آپ کے ضمیر کی دستک بند ہو جانی چاہیے یہ دستکیں دیتی ہماری غلطیاں ہم اگلے سال پھر حج پہ تیار ہو جاتے. کے ساتھ جاتے اور اگلی بار زیادہ کر کے آپ وہاں بندہ جائے تمہیں کفن اسی لیے پہنایا جاتا کہ تم مر گئے ہو تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے ہم وہاں آٹھ دن وہ چالیس نمازیں پوری کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے وہاں گارنٹی کیا ہے کہ جی جو یہاں چالیس نمازیں پوری کر لیتا ہے اسے نفاق سے برات کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ وہ منافق نہیں اور ہر روز منافقت کرتے وہ حدیث ساری مساجد کے بارے میں ہے کہ جو آدمی چالیس نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے کسی بھی مسجد میں اس سے ثابت ہوتا کہ بندہ منافع نہیں ہے بعد میں ہو جائے تو یہ بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے اس وقت نہیں ہے ایک بار حضور نے فرمایا جسے مسجدوں کے ساتھ جس کا اتفاق دیکھو چمٹا ہوا دیکھو اور ان کی کمٹمنٹ دیکھو مسجدوں کے ساتھ اس کے ایمان کی گواہی دو تو بندہ مومن ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جو آج جان چالیس نواز پورے نہیں کرے گا وہ کافر ہے ہماری بس میں سب نے فتوا دیا تا. ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے دکم پیل ایک دوسرے کو مارنا اور پھر فخر کے ساتھ آ کے بتانا پہ جناب میں نے پھر ریاض الجنہ میں اتنے نفل پڑے ہجری عشرت کو اتنی دفعہ چوبا کتنے آدمی کوئی پسلیاں توڑی یہ کوئی نہیں بتاتا نیل پڑے ہوئے اپنے بدن پہ تو ظاہر جن کو اس نے ہاتھ لگایا ہوا گا وہاں بھی تو کوئی نشان چھوڑا ہو گا ایک پتھر ہے جس کو تو نے دھکے مارے وہ انسان اصل جو معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے جس کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں اور ہمیں سمندر میں پھینکا جاتا طرح طرح کے لوگ کنکریاں مارنے جاتے عجیب لوگ اتنا امتحان ہے وہاں پہ میں نے وہ غالبن واپس آ کے ہاتھ سے وہ کہا تھا آپ سے کہ وہ کیسٹ کا غالباً موضوع بھی یہی ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد ہوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری وہاں تو قدم قدم پر امتحان آپ کی وہ پانی والی کپی ہے جس پہ زیادہ جھگڑے ہوتے دوسرے نے اٹھا لیا وہ قدم میری ہے آپ یہ کرنی میری ہے ہمت ہے تو چھین کے دکھاؤ اب آپ کیا کریں جھگڑا تو ہو گیا لے ہے دے دو اسے بھائی یہ بھی تیرا امتحان ہے چھتری پہ قبضہ مسلح پہ قبضہ اب زیادہ مسلح سارے بار سے دو دو درم کے پکڑتے ہیں تین تین درم کے چار چار پانچ مہینے وہ ایک جیسے ہی ہوتا وہ کہتا کہ یہ میرا ہے مائٹ از رائٹ ٹھیک ہے بھائی تیرا آپ ہی ہوگا میں پانچ درم کا پانچ درم کے مسلے کے لیے اتنے پیسے خرچ کر کے گئے ہو حاج جی کیوں ضائع کر اچھا وہ لوٹا اس پہ جھگڑے آدھے زمزم پہ جھگڑے اتنا لے کے جانا اتنا لے کے جانا اتنا کے جانا مجھے اتنا اس کو اتنا کیوں دیا ہے؟ ہم حج کے مقصد کو کوئی نہیں سمجھے ہم نے وہ جو وہاں کے پتھروں کے ساتھ جو ہمارے ارکان ہے نا جڑے ہوئے ہماری ان پہ تو توجہ رہتی لیکن جو انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ان پہ نہیں رہتی امتحان کیا تھا یہ بول بلیاں ہوتی یہ بول بھلیاں ہوتی کہ یہ یہ, یہ راستے بنا کے کہا جی میں سے صحیح راستہ آپ نکال کے دیکھا اصل جو معاملہ ہے وہ حقوق العباد وہاں بھی یہاں بھی یہاں آدمی بڑے ارادے باندھتا ہے لیکن وہاں جب پہنچ جاتے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کو آدمی وہیں پر محسوس کرتا نہ ہونے والی باتوں پہ بچے بھی ان باتوں پہ جھگڑا نہیں کرتے جن باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ یعنی جس کو کہتے پیسے دے کے لڑائی کرنا وہاں آدمی پیسے دے کے لڑائی کرنے پر تیار ہو اور حکمیہ والا جدال ہے فی احرام میں جدال نہیں کرنا اچھا روزہ کس چیز کا ہے فرمایا روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی تجھے گالی دے انصاف ب ہوا ہے اس کو کوئی گالی دے تو وہ پلٹ کے اسے سے کہے ان سا امون میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے روزہ تو اس کا نام ہے روزہ بھی حقوق العباد کے ساتھ جڑا ہوا روزے کا نام کیا ہے کسی کو مہذب کرنا کسی کو ایجوکیٹ کرنا اس کا نام ہے روزہ گھوڑے بھی اس زمانے میں روزہ رکھا کرتے تھے جب گھوڑا آتا تھا تو جیسے ہمارے یہاں جانور بیچتے ہیں بتاتے نا یہ دونا ہے اور یہ کھیرہ ہے اور یہ فلاں اور یہ فلاں کس میں ہوتی ہیں ان کے یہاں جو سائن ہوتا تھا نا گھوڑا جس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہوتی تھی جس کو ہوا کے مخالف رخ میں ٹرین کیا گیا ہوتا تھا دوڑنا سکھایا گیا ہوتا تھا سورج کے مخالف رخ میں تمہارے پر روزے کس لیے فرض کیے اس لیے کہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ کی حدوں پر کیسے رکنا نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو کیسے ماننا ہے ہم نے تو عبادات کے بدن کو تو دیکھا ہے اس کی روح کو نہیں دیکھا لہٰذا آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نمازیں بھی وہی ہیں اسی کا اقبال نے رونا ہے نماز و روزہ و قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے ان نمازوں سے وہ لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے جو اس زمانے میں یہی تھا جو پروسیس تھا یار اس زمانے میں دودھ کو جاگ لگاتے تھے دہی بنتا تھا اس کو بلوتے تھے اس کو مدانی مارتے تھے مکھن چڑتا تھا مکھن کو گرم کرتے تھے گھی نکلتا تھا چودہ سو سال پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا آج بھی اگر اس پروسیس سے گزاریں دودھ کو تو وہ آپ کو مکھن اور وہ آپ کو گھی ملتا کہ نہیں ملتا یہ آج مسلمان نماز روزہ زکوٰۃ حج میں سے نکلتا پروسیس سارے ہیں لیکن گھی نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں آتا کیا بات آخر میں جب وہ پروڈکشن کی بات آتی ہے ہاتھ مت لگاؤ اس وقت سب سے بڑا کرائسس یہ نہیں ہے کہ مسلمان کم ہیں یا مسلمانوں کے پاس ملک کوئی نہیں ہے یا مسلمانوں کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہم اخلاقی دیوالی ہو گئے ہیں。مسلمان مسلمان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے قوت برداشت نہیں کوئی جھیلے کسی کی بات تو کیوں جھیلے اب حج میں یہی ریئرسل اگر وہاں بھی جا کے یہی کمال دکھانا تو گناگار ہی ہو کے آنا اس لیے کہ حرم میں جس طرح عبادت کا ثواب زیادہ نا ایک نیکی کی لاکھ نیکی ایک نماز کی لاکھ نماز اسی طرح ایک گنا کا لاکھ گنا بھی ہے ہرم کا گنا بھی زیادہ ہے وہ یہاں کے گنا جیسا نہیں ہے تو اگر یہ قوت ضبط نہیں ہیں جو حج سکھاتا ہے یہ سمجھیں کہ جو بھی نفس پہ وہاں گزرے نفس کی محنت کہ یہ تو اپنا رانجا تو وقتی طور پر فوراً راضی کر لیتا ہے پلٹ کے جواب دے دو بلے بلے ہو جائیں ضمیر کو یہ بوجھل کر دیتا ضمیر کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیتا اور بوجھ ڈال دیتا یہ چیختا ہے نیچے پھر خواب دیکھتے ہیں ڈراؤنے ڈراونے اب وہ اپنا غصہ خوابوں میں نکالتا ہے تو اصل جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ الحمدللہ ہم آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ساجد میں جگہ نہیں ہوتی حجوں کے لیے کوئی کمی نہیں حقوق العباد بندے کی قدر کرنا میں آ جانا ہے بندے مومن کی تو ہوگا نا خصوصی طور پہ ہمیں ہر بندے کی قدر کرنی ہیومینٹی جسے کہتے ہیں سونا خلق نہ کو ندا کر انسانی تم نے تمہیں ایک میل اور ایک فیمل سے پیدا کیا ایک مرد اور ایک اور سے پیدا تو سارے بھائی ہوئے کہ نہیں یہ وحدت آدم ہے جو صرف اسلام سکھا کر اور کوئی مطلب نہیں سکھاتا سب سے بڑی وادت واحد آدم علیہ السلام تمہارا باپ ایک ہے اس میں ایک بھائی نیک ہو گیا ایک بد ہو گیا ہے لیکن وہ رشتہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے ولا تخت نقصلتی ہر رم اللہ اللہ بلحق واجب القتل وہی ہے جس کو شریعت نے واجب القتل قرار دی ہر کافر واجب القتل نہیں ہے تو پہلا تو وہ ناتا ہو گیا دوسرا یہ کہ پھر وہ آپ کا کلمہ گو بھائی ہے. اس کی ویلیو کا آپ کا کو اندازہ نہیں جسے وہ عزیز میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ مٹی کی مورت اس کھلونا سمجھ کے اسے تم نہ پھینکو یہ مٹی کی مورت بڑی چیز معمولی چیز نہیں ایک حدیث میں حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث تو ہوتی ہے جو صحابی حضور سے روایت کرتے حدیث قدسی ہوتی ہے نبی اللہ سے روایت کرتے اور اسے وحی خفی بھی کہا جاتا ہے وہی یہ غیر مطلوبی کہا جاتا ہے قرآن میں اس کی تلاوت نہیں ہے لیکن بارہ اسے وہی کہا جاتا ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں ان۔ دیرا معاف اس سما زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا برباد کر دیا جائے اس میں جنت شنت سب کچھ شامل کر لیں آپ وہ ہدمہ تل <تِلْقَعْبَة> اور کعبہ کو ہدم کر دیا جائے ہدم آپ کو پتا ہے بلدیا والے نشان لکھ کے جاتے ہیں ہدم کملگ گرانا وہ ہدما یہ پیسے وائز ہدمت کابا کو ہدم کر دیا جائے لال کا ای سرو اللہ من قتل المؤمن. یہ اللہ پر مومن کو قتل کرنے سے آسان ہے مومن نہ مارو کاٹے کو گرا دو یہ کم جرم ہے اس کی بنے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ساری دنیا ایک بندے مومن کے قتل میں شریک ہو جائے ساری دنیا مل کے ایک مومنٹ کو مارے تو اللہ تعالی ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے وہ یہ نہیں کہے گا کہ ادھر بہت زیادہ اکثریت ہے ایک مومن کو. ساری دنیا مل کے بھی مارے اس ایک مومنٹ کے بدلے میں اللہ ساری کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے تو اصل ہمیں قدر کوئی نہیں ہے اسی. اگر قدر ہو تو یہ وہاں بھی ملتا ہے اور یہ ہمارے محلے میں بھی ملتا ہے ہماری مسجدوں میں بھی یہ مسلمان ملتا ہے ہم کیوں نہیں اس کے احترام کرتے کیوں نہیں اس کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرتے اصل معاملہ تو اس کا نہیں ہے. اصل معاملہ تو اس کلمے کا ہے جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے آپ نے تو ریسپیکٹ اس کی کرنی ہے. آپ جب مولوی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو کیوں کرتے علم کی نسبت اللہ اور رسول کی نسبت اور یعنی کہ وہ پیسے میں آپ سے زیادہ ہوتا ہے یا قد میں آپ سے زیادہ ہوتا ہے یا طاقت میں آپ سے زیادہ ہوتا ہے آپ اس کی نہیں کرتے بلکہ آپ علم کی ریسپیکٹ کرتے اسی طریقے سے بندہ مومن کے اندر جو کلمہ رکھا ہوا اتنی قیمتی چیز ہے اور آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی عہدے بن جاتا ہے آپ کے علاقے میں ڈی سی اے سی تحصیلدار اور بھی بہت سارے عہدے ہیں تو اب وہ کالا ہو ناک چپٹی ہو یا لنگڑا ہو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں دار جن کے ایک ٹانگ نہیں ہے مسنوی ٹانگ لگی ہوئی ہے لنگڑا کے چلتے ہیں لیکن آپ اس کی ریسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کیوں سلوٹ مارتے ہیں کیوں اس کے پاس سائن کروانے جاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو اس کے پاس ہے اتھارٹی اسی طرح بندہ مومن جو کلمے کا حامل ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی نو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب کے بیٹے تھے مہب ابن مہب انہیں کہا جاتا ہے ان کے باپ بھی حضور کو بہت پیارے تھے وہ بھی حضور کو بہت پیارے تھے ایک غزوے کے اندر ایک بندے کے ساتھ ان کا پالا پڑا وہ لڑتا رہا لڑتا رہا ان کو زخمی بھی اس نے کر دیا آخر ایک درخت کی کے ساتھ انہوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کی تلوار گروا دی اور اپنی تلوار بلند کر دیا اس نے کلمہ پڑ دیا ارشد اللہ الہ الا اللہ انہ محمد الرسول. اب انہوں نے جو ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے انہوں نے تو ہاتھ روک لیا لیکن اسامہ ابن رضی اللہ اب سے یہ مطلب نکالا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے ابھی تک تو یہ لڑ رہا تھا اور اگر ہم ڈھیلے ہوتے تو یہ ہمیں مار دیتا اب چونکہ یہ خود پھنس گیا دادا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑ رہا آپ نے تلوار چلا دی قتل کر دیا جب واپس آئے تو غزے کی پھر ڈی بریفنگ ہوتی تھی واپس آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کارگزاری سنتے تھے کیا ہوا پھر کیا ہوا جاتے ہوئے کیا ہوا رستے میں پانی ملا نہیں ملا نماز کیسے پڑھی وضو کیسے ہوا تھی امم سے یہ ساری تفصیل ان میں انہوں نے وہ ماجرا حضور کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور ہم نے تو ہاتھ روک لیا مگر اس نے اس کو قتل کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ نے فرمایا اسامہ کیا پھلوا کے تم نے یہ کیا اس کے کلمے کی آواز تمہیں آئی تھی پھر تم نے اس کو قتل کر دی اللہ کے رسول وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا کلیجا چیر کے کیوں نہیں دیکھتا مجھے زبان پر اعتبار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا دل چیرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا کہا اللہ کے رسول میرے لیے اس کی دعا تھی آپ نے فرمایا اسامہ جب یہ کلمہ استغاثہ لے کر آئے گا تو کیا کرو تین بار انہوں نے کہا اللہ کہ کے رسول میرے لیے استغفال کی دعا کرے آپ نے فرمایا ساما جب کلمہ استغافہ لے کر آئے گا کیا کرو گے یہ کلمہ مجھے یہ کہا گیا کہ جو اس کو پر دے آسامی دم, دم دماح واؤ انہوں نے مجھ سے اپنا مال بھی بچا ریا خون بھی بچا لیا اس کلمے کی ایک ریسپیکٹ ہے اس کلمے کی ایک عزت ہے وہ بندہ اللہ کو درمیان میں لے آیا ہے تین بار آپ نے فرمایا اسامہ استغفار کی دعا نہیں کی آپ کلمے کے مقابلے میں فرمایا اسامہ جب یہ کلمہ استغاثہ لے کر آئے گا قیامت کے دن تو کیا ہوگا اسامہ کے الفاظ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس دن تمنا کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرا وہ گنا دھل جاتا اس سے پہلے انہوں نے کتنے غزوات لڑے ہوں گے کتنی نمازیں پڑی ہوں گی کتنا حضور کا کل حاصل تھا لیکن ان کہ میں نے سوچا کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور میرا وہ پورا دھل جاتا آپ کیا سمجھتے مسلمان کو مار دینا کلمہ گو کو مار دینا کو معمولی بات ہے تو حقوق ان کے معاشرے میں بندہ انہی کے ذریعے ناپا جاتا ہے انہی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہے یا نہیں دفع سدی کا حوالہ دیا جاتا پچھلے جمعے میں بھی درس میں بھی تین بار قسم کھا کے اللہ کے رسول پر مارے جس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے اس کی شرح وہ اللہ کی, اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں اب کہاں گئی نوازے اس کی پاسپورٹ جیلی ثابت ہو گیا تو ویزا جہاں کا مرضی لگا وہ جیلی ہو جائے گا آٹومیٹکلی سرٹیفکیٹ آپ کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی تو کوئی یہ نہیں کہے اگر وزارت خارجہ کی مور تو اصلی لگی ہوئی ہے نا لادہ ڈگری اصلی ہو گئی نہیں جتنے بھی تصدیقات ہوں گی وہ ساری کی ساری جالی قرار پا جائیں گی اس لیے کہ جس چیز پہ تصدیق ہوئی ہے وہ جہلی ثابت ہو گئی ہے اگر ایمان جعلی ثابت ہو گیا تیری نمازیں بھی جالی تیرے روزے بھی جالی اس لیے کہ یہ سارے سب کی انڈوزمنٹ کہاں ہوئی ہوئی ہے تیرے ایمان پر اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو تیری ساری یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں ہب تت ان کے امال ہبت کر لیے جائیں فریز کر دیے جائیں بڑی معروف اس طرح آج کے ہلیا نہیں کس نہیں فریز فریز کر دیے جاتے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ حقوق العباد ان کی طرف توجہ کریں آپ کے معاشرے میں آپ کے محلے میں کتنے غریب ہیں کتنے بیمار ہیں کتنی بیوائیں ہیں کتنی بچیاں جن کی شادی ہوں گی آپ اگر اس طرف توجہ کریں وہ پیسے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں تو یعنی وہ فرض حج کی بات میں نہیں کر رہا زندگی میں ایک بار جو مجبوری ہے والدہ نے جانا ہے ساتھ آپ کو محرم کے طور پہ کرنا پڑا ہے یہ ایک ویلڈ مجبوری ہے آپ جا سکتے ہیں دوسرا بھی ہو سکتا ہے بہن جا رہی ہے اور کوئی محرم نہیں ہے آپ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں یہ ویلڈ مجبوری ہے ایک وجہ ہے لیکن میرا یہ دیکھنے جانا کہ وہاں پہ کیا آگے کنسٹرکشن کا کام ہوا ہے باتھ روم کتنے چوڑے کر دیے انہوں نے اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں جو غریب ہیں کتنے کتنے مسائل ہیں اصل جو چکی میں نے اب ساری عبادات کی چکی جو پھرتی ہے اس کا نیوکلس جو ہے وہ رکوکل عبادت کیا ہوا اسیوں کو کیا ہوا ہے پنکھا چلا بھی. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی جن پہ میں قسم کھاتا ہوں صلاح سن علیہن میں تین چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں اور اسی حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا میں چوتھی قسم بھی کھاؤں تو جھوٹنا ہوگا کہ جس کا سطر اللہ نے دنیا میں رکھا ہے قیامت کو اسے بے سطر نہیں کرے تو تین جن پر آپ نے پہلی قسم کھائی فرمایا ماں نتا سا مال ان مین حضور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہمیں بازار اگر گنتی کریں سو میں سے پانچ کسی کو دے دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن حضور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کم نہیں ہو تو اعتبار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ذات باری تالا یہ ہی کہتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آخرت میں تو جو ملے گا سو ملے گا ہوا یوقل ہو. وہ دنیا میں تمہیں اس کا سبسٹیچیوٹ دیتا ہے خلیفہ دیتا ہے اور بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے اور اللہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتا تو نے پانچ دیے تو ضروری نہیں کہ اللہ بھی پلٹا کے تمہیں پانچ کا فائدہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی سے اس ایکسیڈنٹ کو جو ہے وہ ہٹا دے نوٹیفائی کر دے جس نے تیری ٹانگیں بھی توڑ دینی تھی تیری پسنیاں بھی توڑنی تھیں گاڑی کا بھی بیڑا غرق ہونا تھا شان بے نیازی ہے نا चार. کام نہیں ہوتا حضور نے گارنٹی دی بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بعد لوگ آگے کہتے تھے کہ حضور میں تو بڑی کوشش کر چکا ہوں لیکن سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا پاؤں نہیں جمتے اس پاؤں نہیں لگ تو آپ کیا کہتے تھے کہ کچھ باقی بچا ہے جی تھوڑا سا بچا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیکھو اللہ کے ساتھ تجارت اگر کچھ بچا ہے تو اللہ کی راہ میں دے دو اب دیکھو اس کے وہ ہاتھ ہیں جن میں مٹی نہیں بنتی تھی. بلکہ مٹی کو لگ جائے تو سونا بن جائے پھر وہ بندہ پلٹ کے آیا اور وہ شکرانے کے طور پر بکریوں کا ریوڑ لے گیا جی یہ بیت میں رکھ لیں جی اللہ نے بڑا فضل کیا جائے جی. میرے اوپر جی وہ آپ نے بتایا تھا اللہ کے رسول بس میں پھر وہی وہ کرتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو وہ حوالہ دیا جا چکا ہے ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو بندے نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھنا بڑا دیالو آدمی تھا دنوں اس کا ہاتھ تنگ ہوا ہوا ضلع تعلق کا معاملہ یہی تھا تو انہوں نے کہا کہ پتا کرنا میرا رزق کتنا ہے اور اسے کہنا کہ وہ مجھے سارے کا سارا ایک ہی دفعہ دے دے انہوں نے کہا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے جس طریقے سے انسٹالمنٹ تیرے ریزک کی چل رہی ہے چلنے دو نہیں جی آپ اللہ سے کہ مجھے ایک ہی دفعہ گئے دعا کی منظور ہو گئی آئے تو اس بندے جو بھی تھا وہ معاملہ ڈھیر لگا ہوا تھا کہیں سے اس کا آ گیا رزک اور وہ اس کا سین بھر گئے کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر جب اس مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا جناب اس کی چھت بھی بھری ہوئی ہے لدی ہوئی ہے اس کا سین بھی لدا ہوا ہے بار لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں بھائی آدمی کا رزق تو فورن سے دے دیا گیا تھا تو یہ تو یہاں تک گودام بنے ہوئے ہیں گئے اللہ سے عرض کیا اللہ فلاں بندے نے میرے ذریعے دعا کروائی تھی مگر آج میں نے دیکھا گزرتے چھتیں بھی بھری ہوئی ہیں تو کیا بنا اس کا ماں اللہ نے فرمایا ہے موسا میں نے اسے دیا تھا اس نے پھر مجھے دے دیا میں نے پھر اسے دیا اس نے پھر مجھے دے دیا اب وہ چونکہ ایک کے دس کا سلسلہ چارہ بڑھا کے دین وہ ختم ہونے اندر ہی نہیں آ رہا جو اللہ کو دیتا ہے اللہ سے بہتر دیتا ہے اس جو اس بندے نے سارے کا سارا شام ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں دے دیا اللہ نے پلٹا کے دے. تو یہ جو سلسلہ ہے عمل اور رد عمل رزق کو بڑھاتا ہے انی اکسی میں قسم کھاتا ہوں سلاسنک سے ملنا میں تین چیزوں پر قسم کھاتا ہوں پہلی چیز یہ کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا دوسری چیز وہ ما از دا دا آب معاف کرنے سے حضور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بندے کی عزت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتی آپ معاف کر دینا تو نفس یہ کہتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے فلانے تیرے ساتھ ایسا کہ تو نے اس کا کیا بگاڑ لیا تو تم کوئی کرو ایسا کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو جائے اندر تیرے ساتھ کوئی نہ کرے نس اس وقت ابھارتا ہے لیکن بندہ اس کو ایک طرف رکھ کے کہ میں نے معاف کے نہیں چھوڑ اس سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے حضور کسم کھا کر کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ کسی کو زبردستی دبا کے طاقت کے زور پر اپنی عزت کروا لیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں آپ فوجیں بھی لگا لیں پولیس بھی لگا لیں بندے کو جیل میں بھی کر دیں عزت نہیں کروا سکتا جب تک بندے کو امادہ نہ کرے عزت کرنے اور وہ, وہ ہے تم اسے معاف کرو غلطی ہو گئی معاف کر دو سوائے عزت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا کسی کو معاف کرنے سے نفس اس پہ ٹوکتا ہے نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ بدلہ نہ لیا جائے بدلہ لے لیا جائے تو نفس کی تسکین ہو جاتی ہے ضمیر کمزور ہو جاتا ہے بیچارہ معاف کر دیا جائے نفس کمزور ہوتا ہے ضمیر طاقتور ہوتا معاف کر دیا اب یاد رکھیے بدلہ لینے سے کبھی برائی مٹتی نہیں دشمنی بڑھتی ہے آپ ریکٹ اور دیوار کا چکر لگا لیں آپ مار رہے ہیں وہ ادھر سے ادھر آ رہا پھر اس کو مار رہے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں لوگ جب تک ایک طرف یا دیوار اٹ جائے یا ریکٹ ہٹ جائے یہ سلسلہ نہیں ٹوٹے گا عمل اور رد عمل اپوزٹ ڈائریکشن میں جب تک کوئی ایک اس برائی کو ختم نہیں کرے گا ایک سائیڈ لسی نہیں پڑے گی ایک سائڈ نرم نہیں پڑے گی ایک سائڈ معاف نہیں کرے گی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اور جو اس کو ختم کر دے گا سارا سواب اس کو مل جائے گا کوئی ناراض ہے جو بندہ پہلے جا کے ملے گا اب نفس کہتا ہے تو اسے کم ہے تو کیوں جا کے سلام کرے تو کیوں ہاتھ ملا اس حضور نے فرمایا جو پہل کرے گا سارا سواب وہ لے جائے یعنی پیر کو اور جو میرات کو لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں وہ جو ناراض ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے فرمائن کی فائلیں ایک طرف کر جو جج ہوتا ہے بعض فائلیں اٹھا کے ایک طرف کر دیتا ہے اللہ فرما رمضان میں بھی آپ اندازہ کریں رمضان میں بھی ان کی فائل اٹھا کے نہیں ان کا معاملہ جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے میں کیسے معاف کروں یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا جنازے میں اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کی مغفرت کی اللہ محفرت میں و میتنا تو جب تک آپ اس کو معاف نہیں کریں گے اللہ معاف کیسے کرے لہٰذا پہلے قرض کی کوئی آدمی گارنٹی لے بھائی کہ میت کے اوپر قرض ہے میں ذمہ دار ہوں اگر کوئی آتا ہے کلیم کرتا ہے تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اس کے بعد وہ آپ کا ساتھی رہا ہے اونچ نیچ زندگی میں ہوتی رہتی ہے آپ اپنے دل سے پہلے اسے معاف کریں اب اللہ کے سامنے فائل آپ دیکھیں نیچے سارا کام ہونے کے بعد پھر مدیر کے پاس جاتا نا سائن کے لیے پہلے آپ اپنے معاملات نمٹا کے پھر سارے مل کے اس کی فائل رب کے سامنے رکھ کے اب دعا کریں گے پرورتگار تجربہ معاف کر. تو نفس تو کہتا ہے تم ڈھیلے مت پڑو تم نیچے مت پڑو تم یہ تو تمہارے رستہ لگا لے گا پھر اس وقت اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے معاف کر دے اس لیے کہ بہرحال کسی نہ کسی کی خاطر تو آدمی قربانی دیتا ہے نا قربانی کے لیے کوئی نہ کوئی سامنے ہوتا ہے اللہ کے لیے وہ بندہ کہ کوئی نہیں بات یار چل ایک صاحب تھے ان کی بیوی بڑی زبان دراز تھی لیکن بار بار کہتے تھے اگر اللہ نے تیری سفارش نہ کی ہوتی تو پھر میں تمہیں بتاتا شور کس کا نام ہے لیکن درمیان میں اللہ آ جاتا تو ایک دن سے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ تمہیں کب کہتا ہے اس کو مار کر میں میرا رب کہتا ہے شرو ہوں نہ تیری سفارش میرے رب نے کی ہے اچھے طریقے سے رہو اس لیے میں ولا جاتا ہوں تمہیں ورنہ میں تمہیں بتا دیتا یہ بڑے لطیف انداز ہے قرآن کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مجھے کمانڈ دے رہا ہم تو اس سمجھتے ہیں چودہ سو سال پہلے شاہ نزول کیا ہے جی یہ فلاں واقعہ ہوا تھا فلاں جگڑا ہوا تھا اور یہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لہٰذا ہم اس کو پڑھ کے سواب لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں بھائی یہ تیرے جھگڑے میں بھی اس کا یہی فیصلہ ہے جو وکر سدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جھگڑے میں یہ تیرے اوپر بھی لاگو ہوتی قانون جب بنتا ہے تو کسی ایک واقعے کو سامنے رکھ کے بنتا ہے مگر لاگو تو سب پہ ہوتا ہے کہیں کوئی واردات ہوتی ہے بہن ہوتا تو کوئی نہیں کہتا یہ چونکہ وہ جگہ ڈاکو کا واقعہ تھا لہٰذا اسلحہ نہ رکھنا جو ہے یہ جگے ڈاکو کے لیے قانون بنا ہمارے لیے نہیں ہم تھوڑے ہم نے جگہ نہیں قانون سب کے شان نزول ایک ہوتا ہے لیکن لاگو سب پہ ہوتا ایک صاحب تھے وہ اپنی لونڈی تھی کی کالی اس سے وہ کہا کرتے تھے یا سعودا ماں شانو کی جو کیرتی فلم اے کالی اس کو کہتے کیا شان ہے رب کے یہاں اس کے دربار میں تیرے تذکرے ہوتے جب وہ آیت نازل ہوئی نا والا عامہ تم مومن تن میں مشرقہ والا ایک لونڈی کالی کلوٹی لونڈی لیکن مومن ہو اس سے نکاح کر لو مشرق عورت چاہے کتنی بھی صاحب جاؤ اس سے نکاح مت کرو والا عامہ تم مومن تن خیروم میں مشرقہ وہ لونڈی جو مومن ہے وہ بے تر مشرق اورت ہے ولاوہ وہ تمہیں اٹریکٹ کرتا ہے چودھری کی بیٹی ہے بڑے سردار کی بیٹی ہے نہیں وہ تمہارا مستقبل جو ہے اب وہ کیا سیاحے کیا کہتے ہیں کہ تلوار سونے کی بھی ہو تو کوئی پیٹ میں تھوڑی مارتا ہے سردار کی بیٹی ہے لیکن ایمان کو خطرے میں کوئی تھوڑی ڈالتا ہے تو چونکہ وہ لونڈی کی تعریف کی تھی تو وہ ہمیشہ سے کام کرتے تھے جب آئےت نازل ہوئی تو واپس آئے سن کے مسجد نبی سے تو آ کے اپنی لونڈی کو کہتے ہیں یا سعودا ماشانو کی جو کیرتی فی ال تیری کیا شان ہے مالا آلہ میں تیرے تذکرے ہو رہے ہیں انہوں نے اس لونڈی سے پھر نکاح کیا اللہ کے کی حکم کی روشنی میں انہوں نے کیا سمجھا یہ مجھے حکم دیا گیا اس لیے ان کی زندگیوں میں ایمان آ گیا ان میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا تھا یہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جو میں اور آپ فرماتا ہے ایک مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور آپ فرماتے ہیں اجلس وہ کندے پھلان کے آگے آنا چاہتے تھے آپ نے ان سے فرمایا اجلس عبداللہ آپ مسعود رضی اللہ تھا نا گلی میں آ رہے تھے دھوپ میں ان کے کانوں میں وہاں آواز پڑی وہ وہاں بیٹھے ایک صاحب اونٹ کو وہ چارہ ڈال رہے تھے مٹھ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں چارہ ڈال رہے تھے انہوں نے وہاں سنا وہ وہاں بیٹھے ہر بندہ یہ سمجھتا تھا حکم مجھے دیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں سارا اسلام دوسرے کے میرے لیے تو کوئی نہیں اگر ہر بندہ یہ سمجھے ایک تو رب سے تعلق بھی ہو جائے نا کہ یہ میرے ساتھ بات کی ہے اللہ نے یہ میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے یہ کلام اللہ جو ہے یہ زندہ کتاب ہے نا یہ صحابہ کے لیے بھی تھی یہ آج ہمارے لیے بھی ہے ہم سے بھی رب اسی کتاب کے ذریعے بات کرتا ہماری نسلوں کے ساتھ بھی تا میں قیام قیامت اب رب مخاطب ہوگا انسانیت سے تو اس کتاب کے ذریعے ہوگا تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ میرا رب مجھے باتیں کرتا ایک تو الفت ہوگی نا اور وہ جو لائن ڈیڈ ہو آپ دیکھتے ہیں جب آپ نے کارڈ ڈالا ہوا ہو اور کارڈ کے پیسے گر رہے ہوں آواز نہ آ رہی ہو تو آپ فوراً حالانکہ ہو سکتا ہے آپ کی ادھر جا رہی ہو لیکن آپ فوراً کیا کرتے ہو پیسے ضائع ہو رہے ہیں فوراً بند کرتے ہیں آپ جب تک ادھر سے جواب نہ آئے تسلی سلی کوئی نہیں ہوتی اگر رب سے باتیں کرنی ہے تو اس کی کتاب کو سمجھ کے پڑھو تمہیں پتہ چلے گا رب تم سے باتیں کر وہ جو ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا کیوں کھڑے رہتے تھے کوئی چیز کھڑا رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی ہم کیوں نہیں کھڑے دو نفل پڑھتے تھے وہ بھی ولاسر آتا ہیل آسرنا انسان الفیق ہو سک اور انتا کل کاس جھٹ پٹ آٹھ پورے بھی ہو جائیں اور اس کے بعد چوپڑی مار کے بیٹھیں گے پھر ٹیک لگا کے کیوں نہیں کھڑا کرتی ہمیں اس لیے کہ سامنے کوئی نہیں ہے سامنے وہ ہو نا باتیں ہوں حضور نے فرمایا المسلی یو نازی نماز پڑھنے والا جو مسلی ہوتا ہے نماز پڑھنے والا وہ پاکستانی مسلی نہیں المسلی سلاح سے بنا ہے سلاح نماز کو کہتے ہیں مسلی نماز, نماز پڑھنے والا مسلح کہتے ہیں مسجد کو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے رب ربہو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے کیا کمال کی بات یعنی آپ بیٹھے ہوئے جب ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا آپ بیٹھے ہوئے اور ایک بندہ کھڑا ہے وہ نماز پڑھے تو کبھی آپ کو احساس ہوا کہ وہ رب سے باتیں کر رہا اور میں یہاں ایسے ہی بیٹھا ہوں آپ کا کبھی دل نہیں کہ میں بھی دور کرتے اور پڑھ لوں یعنی بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنا کلوز ہے رب کے کہ رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں فورن اٹھ کے وہ بھی نماز کی نیت کر میں بھی رب سے باتیں نماز میں ہوں تو میں اتنا احساس نہیں تم قرآن اگر سمجھ گیا آدمی پڑھے اور اپنی بات رب کے سامنے رکھنا جانے تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے تو وہ لوگ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں دادا ان کی زندگی میں آ گیا وہ اگر کوئی آدمی کسی کو آواز دے اور وہ سمجھے گا مجھے دیا تو وہ آئے گا نا اور اگر یہ سمجھے گا کہ دوسرے کو بلایا اس نے تو پھر وہ کبھی نہیں جائے گا اور دوسرا سمجھے گا اس نے تو وہ بھی کبھی نہیں جائے گا ہمیں تو ور رسول رسول تو تمہیں پکار پکار کے بلا رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں یا ایک نازل ہوتی نا غزب عہد میں جب حضور بلا رہے تھے لوگ منتشر ہو گئے تھے تو حضور آوازیں دے رہے تھے تو میں رسول ہو یہ تم ایک اور طرف بھاگ رہے تھے اور رسول تو میں دوسری طرف بلا رہے آج ہمیں اللہ رسول کسی اور طرف بلاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ کسی اور کو انہوں نے بلایا ہو تو ہم تو نہیں جائیں گے لہٰذا ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے یہ حدیث جو آئی ہے یہ میرے لیے میرے گھر کے لیے ہے تو یہ ہمارے گھروں میں آئے گا گھروں میں لے کے ہم نے آنا حکومت نے لے, لے کے آنا اور اس میں سب سے بڑی بات کو اے بات یعنی کتنا اعزاز ہے کہ دو مسلمان جب صرف دین کی نسبت سے آپ میں ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ سب سے بڑا فائدہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں جو لوگ جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دیتے ہیں دیکھیں ہمارے اور اللہ کے درمیان کے جو معاملات ان میں گرنٹر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے سنی نہیں ہے